خدبہ نمبر دعیس آپ علیہ السلام کے خدبے کا ایک حصہ جس میں فقراء کو زہد اور سرمایہ داروں کو شفقت کی ہدایت کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض بعد او او انسان کے مصوم میں کم یا زیادہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا امر آسمان سے زمین کی طرف بارش کے قطرات کی طرح نازل ہوتا ہے لہذا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے پاس اہل و مال یا نفس کی فراوانی دیکھے تو اس کے لیے فتنہ نہ بنے کہ مرد مسلمان کے کردار میں اگر ایسی پستی نہیں ہے جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد جب بھی اس کا ذکر کیا جائے اس کی نگاہ شرم سے جھک جائے اور پست لوگوں کے حوصلے اس سے بلند ہو جائیں تو اس کی مثال اس کامیاب جواری کی ہے جو جوے کے تیروں کا پانچا پھینک کر پہلے ہی مرحلے میں کامیابی کا انتظار کرتا ہے بها المرء من ينتظر من فما عند اللہ اللہ جس سے فائدہ حاصل ہو اور گزشتہ فساد کی تلافی ہو جائے یہی حال اس مرد مسلمان کا ہے جس کا دامن خیانت سے پاک ہو کہ وہ ہمیشہ پروردگار سے دو میں سے ایک نیکی کا امیدوار رہتا ہے یادائی اجل آ جائے تو جو کچھ اس کی بارگاہ میں ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے وَإِمَّا رِزْقَ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ ذُوءَ أَحْلٍ وَمَالٍ وَمَعُودِينُهُ وَحَسَبُهُ وَإِنَّ الْمَالَ وَالْبَنِينَ حَرْتُ الدُّنْيَا وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْتُ الْآخِرَةَ وقت اللہ یا رزق خدا حاصل ہو جائے تو وہ صاحب اہل و مال بھی ہوگا اور اس کا دین اور وقار بھی برقرار رہے گا یاد رکھو مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے اور کبھی کبھی پروردگار بعض اقوام کے لیے دونوں کو جمع کر دیتا ہے لہذا خدا سے اس طرح ڈرو جس طرح اس نے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا خوف اس طرح پیدا کرو کہ پھر معذرت نہ کرنا پڑے عمل کرو تو دکھانے سنانے سے الگ رکھو کہ جو شخص بھی غیر خدا کے واسطے عمل کرتا ہے خدا اسے اسی شخص کے حوالے کر دیتا ہے میں پروردگار سے شہیدوں کی منزل نیک بندوں کی سوبت اور انبیاء احکرام کی رفاقت کی دعا کرتا ہوں۔ ایہ الناس انه لا يستغل الرجل وان كان ذا مال ان عكرته ودفاعهم انه بايديهم وان سنتين وهم اعظم الناس حيطه من ورائهم والمهم نشات ایہ الناس یاد رکھو کہ کوئی شخص کسی قدر بھی صاحب مال کیوں نہ ہو جائے اپنے قبیلے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور زبان کے ذریعے دفاع کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے یہ لوگ انسان کے بہترین محافظ ہوتے ہیں اس کی پراگندگی کے دور کرنے والے واعطفهم علیہ عند نازله اذا نزلت به ولسان الصدق يجعل الله للمرء من الناس خير له من المال يرته غيره اور مصیبت کے نزول کے وقت اس کے حال پر مہربان ہوتے ہیں پروردیکار بندے کے لیے جو ذکر خیر لوگوں کے درمیان قرار دیتا ہے وہ اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جس کے وارث دوسرے افراد ہو جاتے ہیں <تصفيق> ان یسدها بالذی لا یزیده ان امسکه ولا ينقصه ان اهلك ومن يقبض يده ان اشیرته آگاه ہو جاؤ کہ تم سے کوئی شخص بھی اپنے اقربا کو محتاج دیکھ کر اس مال سے حاجت براری کرنے سے گریز نہ کرے جو باقی رہ جائے تو بڑھ نہیں جائے گا اور خرچ کر دیا جائے تو کم نہیں ہو جائے گا اس لیے کہ جو شخص بھی اپنے اشیرے اور قبیلے سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو اس قبیلے سے ایک ہاتھ رک جاتا ہے اور خود اس کے لیے بے شمار ہاتھ رک جاتے ہیں اور جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے وہ قوم کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیتا ہے